نار جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکے دے کر لے جائے جائیں گے انہیں نہایت بے دردی اور سختی کے ساتھ دھکا دے کر جہنم میں پہنچا دیا جائے گا مقاتل کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ اور ان کے سر ان کے قدموں کے ساتھ باندھ جائیں گے پھر چہروں کے بل جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے